يا رحمه الله علينا وعليكم اسواغك يا سيدي يا محمد رسول الله, الله. سدا <سؤال> بھی So <gab> <legitimacy parfois> <fast> تو اللہ رب العالمین جل جلالہ انہاں دی صحت محمود میں شفا دے اور کہہ رہے ہیں جوش جوش اشرف رسوول صلی اللہ علیہ وسلم دوستو محمد مسلم اس دم کو عید اور جو دینی روحانی سوال ہے مستخیل فوین اور بےدبی پر بار ہے دوستو، دوستوں اس کی داستان بہت طویل اور لمبی پیشے چلے جاؤ اہل اسلام مسلمانوں کے جو جذبات عبادت آزاری اپنے اسراف کے نام روح خلف کا جو تعلق پہلا شیطان ہے وہ اصلی دشمن ہے اور پھر خصوصا یہودوں نے سارا سب نے اپنی شمو روز کی محنت کے برائی کا ایسا جال بچھایا ہے خفلت کا ایسا جال بچھایا ہے کہ مسلمان اپنے اسلام کو بےگانے ہو کے رہے دے اندر جذبات کرتے جذبہ یہاں کے نر جی کافران کے کلیا دباروں پھاڑ کے رکھنا کا کش لو جی لباس تھوڑے پرانے پر انہوں نے اپنے دل محبت محربت مستقفا جوڑ لیا جس میدان کے اندر بھی انہوں نے قدم رکھا انہوں کا جذبہ اور ملک داستانہ اور کہانیاں پڑھ کے ہلامہ پڑ اقبال ورگے بندے نے بھی کہنا پڑا ہے تشکر دریا بھی چھوڑے ہم نے باہر ظلمات دریاوہ سمندرا کے اندر باہر ظلمات میں گھوڑے گرا دیے ہم نے حالانکہ نہیں سارے اراد فلما دیا سٹوریاں سن کے پا کے موٹر سائیکل کو بچا کے تاکہ بازار دیا بڑا ہیرو پیا جاتا ہے یہ کنا لے ضروری پر یاد رکھ لو میدان اپنا کردار اور اپنا اور اپنی روح اپنے دل کا رشتہ مدھیے کے تاجدار جوڑ کے اکھا کا میرے کردار نظر آئے, آئے, آئے گا محمد دوستو تو محف شریف محبت مال سرخیاں دولت دولت دولت سیاں دی محبت ماتی اشیا دی محبت تعلق رشتہ ہے دو طرح کا ایک ہے عمل کا رشتہ ایک ہے محبت کا رشتہ یاد رکھ لو اگر بہت محبت کا رشتہ ہو دی. دی. عمل رشتہ نہ ہو محبت زبانی کلام یہ ہے مگر عمل نہیں ہوئی یاد لے ہے محبت کا دعوی ہے اسی طریقے کا محبت اور پیار کا تعلقے تعلق تر جان گے قسم خدا دی سو تیرہ میدان کے اندر پہلے تو لکیلے بھی سلاح ہو جائے اور بھی بخاری شریف میں رکھی گفتگو حصہ ہے اس کی علامات اور پشان میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کر <تصفح> اور جوڑی حالات ہوں زوال اس کے اسباب بہت داری، بہت پاری تک پہنچنا ہر ایک بندے بس کا رول نہیں آنت جماعت تقل پائی کا سامنا کرنا پڑ ہے اپنے جو سان کی طرف ملے انہوں کو بے خبر اور ناشناف موٹے جگہ میں سبب بیان کر رہا تو سبحان اللہ پہلا مسئلہ پہلا سبب یہ ہے کہ تو سنو تو اندر علمی کمزوری آ وکیل مقدمہ لڑ رہا ہو ایک وکیل کا لوگوں متمائز کر لینا دوسرے متمائن کرن کے اندر ناکام ہو جانا ہر گرد ہر گل اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جڑا لوگوں متمائن کر گیا مقدمہ بھی مگر وکیل اس واسطے کہ نے اپنے اور مقدمے اپنی چال بازی ممبر بیٹھ کے نے مذہب مذہب پیش کیا ہو دماغ کے بندہ گل سمجھا صحیح نہیں بغیر تحسبورات ہر ایک بندہ تہائی میری ایک گل یاد رکھو شریعت دا اصل اسلام کا اصل ماخذ اصل مصدر جتھو اسلام نکلے پر آن تے حدیث ان جس وقت خطاب کرا کر تقریر کرنے والا اپنے دعوے کی بنیاد قرآن و حدیث بزرگ دیا گلا بہت مگر قرآن آخر حدیث گل کر رہا توجہ کہ سنو اگر اس کو نہیں سمجھو گے تو جس طرح نقصان ہو رہا ہے مزید بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا اور نتیجہ بہت برا نکلے گا جس وقت وقت و حدیث رغبت بھی نگہ نا اور رغبت توجہ وہاں سنا دیا شتاب والے جنہوں نے میدان اس وقت اپنی آدت مجبور جی جدا جدا تو گے میں جس ترجے کی گل کر رہا ہوں تو اس ترجے سے ذرا اتر کے سمجھنے کی کوشش کرو دوستو ہوا کہ اقیدے واسطے بنیاد جنوب اشعار اور بے سرد واقعات بنایا گیا اسے بنایا گیا جنہ کے دلائل میلان ہوا دوسرے طرف قرآن و حدیث پیش کیا قرآن و سیاق و سباق تو ہٹا کے بخاری شریف و کی اہادی سے مبارکہ سیافوں سوا کو ہٹا پیش کیا گیا کہ وہ طبقہ سمجھ تھا کہ اہل آ قرآن سے حدیث کے تعلق نہیں, نہیں, نہیں, نہیں. پتہ ہے قرآن آخر قرآن ہے. حدیث آخر حدیث ہے جس وقت قرآن کا نام آئے گا حدیث کا نام آئے گا ہمیں اگلا بندہ جس تھاں تے قرآن کی آیت پڑھ لیا لگے یا نہ لگے ترجمہ اور معنی یا نہ جس وقت قرآن آیت پڑھ کے لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ اور اپنا پیتا رکھنا ہے لوگ اپنے ہو جاؤں گے اور یہی سبق علمی کمزوری واقعات اور قصے ظاہری ذوق اور اشہار توجہ اور میدان میں سنیتوں ایک دو قدم پیچھا پیتا قسم ہے میرے سامنے رسول دے اٹھا کی آخر اب سنت نہ ہوئے آج پیش کرنے والا فکیر کس کی وجہ ہوتی کا فرمان ہو تین آخر سننے کے علاوہ کسی کا نہ پہلا سبق کمزوری ہے اور تہاڈی دین نال محبت علم دین کی طرف رسبت اور اپنے مدارس چھپی نہیں بالکل اور بارے بارے بارے بارے کیا سنت و جماعت دے مدرس سے ہو اور جو سڈ اسلاب نے جو سڈے اسلام نے کتاب لکھ کے دس اگر دے برکے ہی رہیے نا تو پھر بھی عمرا لنگ جان مگر دے تھلدے امرا جان مگر کتابہ پوریاں نہ ہوں پتہ ہے جمدر گلاس نال گزارا نہیں ہوں اسٹا ہونا پہ رابن پنت کر سکھالیاں پھر افسوس نہیں, نہیں, نہیں. سارے اسلاف او جسا بنے دوستو اگر نہیں سمجھو گے جو مرضی مگر مدارس محبت ہے دہان ہے او صرف اور صرف ان لاہے بھائی راجو ان کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا جا اسلام اسلام اسلام سمت پر تو نہ علاوہ فرصت نہ مل سکے اہل کیا سنت ہاتھ نکلتا گیا نہیں دا دور دا بھی تعلق نہیں سن نے اپنے آپ وارش کرا کے پیش کیا جڑا نبی بارے پک کرے وے آتے دلیل نے قرآنس کے بارے سمن آضرت انگریزی ورگے بابے فرید ولی ورگیا اور دی حکوم دی, دی محبت کرنا قرآن ہے قسم خدا ہی جی کر کے آنا خراب اپنی اولاد دینی مدارس کے اندر ہم خدا دی کر کے آنا کہ ایک سال دیو مطلب اپنے خدا نو نہ بڑھ جانے سارے کام کر گالے, سرا سر, تباہی نتیجہ کی نکل جی میں لینے. دو آنکھ آخر نے دکھ نال جملہ آخر ہائے ہائے ہائے فرمایا استاد صاحب قبلہ نے سونے مرگی تقریر نہ رہنا ہوا پیلی چھٹ نا تو سب اسلام کے اندر پہلا بداتی ٹولا بداتی ٹولہ اشتفاقی گل ہے نے علمی سوچ آ کے۔ گروہ بندی کی سورتہ بنیادی ہوا کی سنؤ سب نالی ملا دیا کو پیشا پیشا پیشا رسول ہے سب آپ حالت کی مان گئی ہے کہ آج رسول حدیث بن گئے اور اور سو اور نبی تعلیم اور پیارے اور کی بیان کیا پد مدم جھوٹے تو جھوٹا بندہ قسم خدا کر کےنا پہ سو مننا پہ جانے دوسری بات سونے دوسری بات سنؤ یہ ہے کہ اللہ دے دے پیار، انہ دیا آل سن، کسے وقت آل میدان کنڈا نہیں لگ ہویا کہ بنیاں نے راگ دے اداہ دے کیتا اج سنی سلامن والے اپنے آپ یہ اصا بلیا والے انجی پھٹکار پی کہ ہارو خلیف کے دن کا جس رب دقیر نے بابا فرید موٹی کی مثال پیش کرنا آپ کا دربار نال، ایک کمرہ مزار آپ دے بیٹے دی خبر ہے میں ارب <تصفيق> <تصف> <محنوبا> دے بچوں دی گل نہیں کرتا جزور با حضور پاک دی بالدا کی خبر دے بلڈوزر چلا رہے میں اس نسل دی گل نہیں کرتا میں صرف صرف تیری توجہ دلانا چاہنا بابے فرید رضی اللہ تعالی بیبیاں قبرانے, قبرانے, قبرانے, پھر رہے. قبر پر بیبی قبر نگاہ جائے بیبی نے جا کپڑا پایا مجھے نگاہ جائے میرے بابے فرید میں برداشت نہیں برداشت نہیں مٹی دہی چادر آئی غیر لکھے برد نہیں بابا فرید ہوئے ہی دربار ہوئے تے زمانے بے حیاء اپنے بازو کھڑ کے زمانے نہ حسن سیو سکھار کر کہ شریف انسان کا اک اٹھانا موت کا پیان ہوئے جس وقت یہی حال لب جی دے دے دربارہ دے تسا میں کرنا دسو لائے وقت جس طری کرے گی توے گا مطاب کرے گا جناب والا دربار بجائے جن ربی راضی ہوں دعوا کر پہی تین اپنے بابیا کا دور ہوئی نبے لکھ نو نگاہ میری گل جنا پورا جب کوئی بڑھ رہی ہے یا میں چیتی نا سور شروع کرایا نہ خراب نہ ہو اپنے گا جس کا تمہوں احساس نہیں مگر احساس احساس کا تھوڑی جو گل سنا لوا جات مزاج بھی حصے آپ بخاری شریف ہی جیل نمبر دو ہے سفا لمبر ہے چھ اللہ جو ہے نا سجنے بولو نا سبان میرے آپ نامدار مدینے آپ دیوارکاہ کے اندر مالِ خنیمت پہنچے آئے مالِ خنیمت پہنچے آئے میرے نبی نے میرے نبی نے فرمایا رب مینو دے لائے محمد اگ تقسیم کر چڑ لائے سجنا د رب تک پہنچن واستے واحد ترین مدینے تاج دار دار دے یہ آخنا کے کوئی ہے. ہے کہ کوئی کچھ نہیں توحید اس رنگے پر پیار کیتی جا رہے کہ کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی کچھ نہیں کرنے والا نہیں کوئی چاہیلے قرآن نہیں پڑھیا یہ قرآن پڑھنا تو پتا لگ جانا سی ربلا نوی نمانا والا جی جب اپنی جانا جب کر لو جاؤں کا کر لا کر لب رو کر لو چاؤ کا سونے کو رویا رب العالمین نے اپنا تعلق اپنے دربار کے درمیان فرق کرتا ہے اسان فرق نہیں کرتے اے سڑک کا پتر آخنے جایا درویس حدیث پڑھن لگے ہوں میرے مدینے کے تاجدار نے جب مالی قلیمت مٹیا حدیث پہلے کدے بھی بیان نہیں ہوئی رنگ بیان کر لگا وا اج پہلی ہی بیان کر لگیا ہوں. خور کریا جو دا نشانیاں میرے نبی نے بیان فرمائی ادھر جدو میرے نبی نے مالے گنی مت منڈیا ہے ایک بندہ کہ لگا کنا نہ ملار کسی بندے فکر کے حق دار بولتے ہیں نبی نے تسلیم سہی نہیں حضور نے دجے پاسے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا تو میری تسلیم تو مطمئن نہیں ہے کیا تصا میرے جنابی والا آدرو انسان والا نہیں جان شک کر درمایا نامی منفی سما اما نام منفی سمائی اتنی خبر سمائی فرمایا مسمان پا ل فرمایا سویرو آسمان میرے بل میرے گھبرا دیا نے شام ہوئی آسمان تیرے بل گبرا دیا جب میرے مدی نے دے ت نے سن اپنی علم دی بو سچ گل کیتی ہے خبر کی گل کی آسمانی خبروں کی گل کی ساتھی شان کی ہونار نے یعنی خارجہ دیا یعنی گلا فرمایا فکا لا فکا ایک بندہ اٹھ پہ آئے ہا اولا پشانی ہوئی تاری جن پی نراگے بٹن تو تھلے سے اللہ میں <advanced wisdom> <المت> جناب دے والا لمبی لمبی تاڑی والا بابا جی اچھی سلوار ہے میرے نبی اگو بولے کو ڈر جا کدو بولیا ہے جدو میرے نبی نے اج میں طریقے سروں مار کے گا جدو میرے نبی نے اپنی الو میں اپنی ذاتی عظمت خیبی خبر آسمان تعلق فور رب تو گل پیا کرنا مطلب نکلنا ہے رب ترنا ڈرنا وہ حد لال بد کے اندر کچھ رکھا ہوا سی کر کے نبی نو پیاس دوں رب ت خود ڈردا میرے منیلے آخر کیلا میرے نبی نے فرمایا او میرے رب گا سو بلر پی جو لو بندہ میرے نبی نو کند دے کے تر آئے کھڈ دے کے تریا ہے کھڈ دے کے تر آئے میرے نبی نے کی فرمایا جدرت ہائے ہائے قسم خدا دی کر کے آنا چپ پتا لگتا ہے نبی دی عزت دی جانا اے تے خالد دبن ولید یا خال دینے ابن دری تلوار کر کے کلو گیا سجنہ تاں کر کے جلو بھی نبی آئی مسلق سرانا کوئی میدان نہیں آیا یا رسول اللہ کے نعرے مارن والا نبی عزت کی خاطر جان یا غازی مدین میدان چاہیے میرا نبی جاگیاں میرے نبینے لفظ بولے آپ نے فرمایا سون جدو جی میرے نبیوں کڈ دے گیا آپ نے فرمایا آدی گلا لہجہ دیکھو نسل بچوں نسل بچوں کو بڑا پڑے گی رت بن جلاری جا بزما چیڑا جی ہوں تھے نہیںبی نے نام آئے گا فرمایا کم ویس لو یہ گل سن لو ٹولہ آئے گا گلا بھی وہاں والے آنگے انہوں نے قرآن فٹافے تو مار رہے تو بار چلا کے کر دیا وا نبی روزے لے کے آئے نا وہ ذرا ایک بار ہاتھ پہ خراب کرو نہ میرے نبی والے نماز ہی پڑھا رہے کنڈ ہوتا دوبارہ آئے بالکل واپس کرایا چہر آدمی منہ کر کے دعا کرو کہڑا بیجو دا دا کر شرک شرک ہے کن اے اے کر کے گیا ہے میرے نبی نے فرمایا کرتوت کرتوتا والی قوم آئے گی محمد نو کن کرے دے قرآن والے اس قرآن پرن سے مارت نہ کرایا جائے کہ قرآن تے ان سمجھ سمجھانا ہے جنہوں نے فکیر دیا گدیاں سیلیاں سنی سون. جدو میرے نبی نے اپنی عظمت شان سے گل کی خورا نے آخیا اللہ پتا لگیا جڑا نبی دی شان لو. رب دی تو ہٹ کے سمجھو دوسری گل میرے نبی نواس با الابی دربار در کا حیا نہیں کرد ات رب کل ڈر رب کل ڈر وہ سونے اربے نبی دی شان دی گل آوے سڑ کے آخنا یہ توحید کے اندر رولا پی گیا ہے نبی نو آخلا رب کلو ڈر جا پتا لگیا نبی تعظیم اور محبت نو دین دور نمازا نو اور روزیا نو دین جوز دے پر نبی دی محبت نبی, دی نبی دی پیار دیجیا خدا دیکھنا وا قسم خدا دی جا اسلام سان کما رہا نہیں ہے نہیں آنمان پیارے آخری انہوں ہو جب شکروا نہ ہو ن لے حدیث سنانا نتیجہ کٹ لوا گے اتنے بہ کے سبحان اے بخاری شریف کتاب ادھر یہ گل اس رکھ ل اسلام کی فتوحات میدان جنہ دے دل دے اندر نبی پیار نہ ہوئے وہ کدے بھی نہیں سکے یہ جی خالد ابن بلید میدان چترتا دے دے ہے کافرا دچے بٹار ہے پوچھا گیا حضور خیر پرمایا ٹوپی ٹوپی اندر حضور دا دال پی پیار ادب کرنا ادر جیڑی قوم شرکاٹتی کافر اپنی رننا پیش کر دیجیے والا تعلقات جوڑتی اسلام شیرے کے جدوار چک رہے ہوں اور جان دہ تھوڑی جی شکست ہو لگی ہے اصانبی نام کا نعرا مارا ہے جی مسلمان کی پہچان ہے سال تک ملی سفا دیا گل کرنا سجنا اگر مسود روی اللہ خدا بھی ادا مقام مسلمان جب مکے تو مدینے والے گئے کئی سال گزر گئے موج آئیے دل چائیے کا نے اپنا سکیر گل بات کرنے لیا ہے سن پتا ہے سکیر بڑا چلاخ بڑا دل ہوں بڑا ہوںسلے والا ہوں جدو مسلمان دی حالت لے کے گیا ہے حدرتی مسود نہیں پڑھا واپسی حال ہے کے خبردار مسلمانا دن والی آخنا کیا جے اے اے اے اے اے اصا تین سفیر بنا کے کھلے سفارت نازک نے سفیر ہلتا نہیں ہلیا ہلیا کیوں ہے سر دربار بھی گیا وا کیا کسرا دربار بھی گیا وا پڑھ رہے ضروری نے پر بہت کے کرا ہے جا میں آ جے میں آیا اپنا جناب والا شریف باہر لیا جانا نبی یار ہاتھ کر کے اپنے ہاتھ میں خاص نتیجہ تجویز قسم خدا دی کر کے ناو کتنے بےمان نے آپ چمکنے چمکدے ہونا سرخی پاؤڈر لاندیا ہو چہرے دے مل دے و جلدہ ہوں تے اپنی اپنے جسم دے مل من لے و اد امارا دارو نبی نے پورا نے حکم پورا کرتا کا جا نبی بوجو کردی کا سالی فرماند کلو کا پیرا دے راج را پانی ہے حیاء جن کے کا کٹھوں ہے وہ جانے مسیحا ہمارا جڑے جی جی پیار والے نے روح ماؤ بینی تصویر نے لڑتے نہیں گل کی ہے نظر تازی ملا جناب والا جی گل کر دیں گے ہاج یار نہ ہوگی وما يحضونا وما يحضونا إليهن نظر جب جناب والا کر, دینے اپنی کر لیں حضور جنابے والا پتلا شریف زمین کئی صحابے کرام میری نبی سرکار, سرکار پیشاب شریف بھی پی گئے شراب شریف پیشاب شریف بھی پی گئے قاضی آئی نے لکھے شریف قرآن قرآن پڑا ہی نہیں رب سونا شہر کی مکھی کرتا ہے شہ نکلے شفا شہد کی مکھی اور شفائے جو میرے نویلے گا بخاری شریف میں گل بات شروع ہو گئی گشتگو ہو رہی ہے اللہ ماتا ہو رہی ہیں اس نے فیصلہ کرنا ہے ساری فیصلہ کردیا کر کردیا میں تعلیم نو اپنے میں اپنے مش ڈنیا نو بھی سوچ نبی پاک سرکار آج آ جا جوابی سی کہ میرے نبی نے لک شریف چ ہات اگ کر لئے نا پاب شریف پی گئے نے زبان چواب نکلے میں احترام دی، کی توقع کی جا سکتی ہے احترام کر جو مذہب تیزی والا ربی نسم پیا بکایا بلا باد شیر پڑھنا بولو <سؤال> سانا <سؤال> بھی تقولوا <تصفيق> لا <تصفيق> <تصفيق> Uh, yeah. نے ان سماد اکاؤنٹ لیا مگر روپیے کدو آئے, رو آئے نا جی میں شیر کدو آئے نا روپیے جدو جی شیر پڑیا منگی چیپ کگلی گل می نہیں کردہ زبان چلان و سنت تو تقریب اٹھا اٹھ منٹ وقت کہ میں دوسرے چڑک جاوا ویسے تو میرا تو جی کر رہا پیسے پیارے نہتے کیوں نہیں میرے تو دین رسی برابر بھی ہر اگر اس وقت اٹھتے تو میری جی اہن بننی سی میں گل کر رہا گلٹ نہ جائے مگر یہ ہے قرآن میری پہلی گل آئیے کہ کوئی نہ آئی؟ کیا کوئی پلے پلی نہیں بولتا رہا سمر سا دماغ چل آ رہی ہے یا جا رہی ہے اور جو ہے نا دراجا اپنا گول سکھاؤں ہوں میں دوسرے پاسے دیا چار گلا واسطے کسے کہہ رہی ہے زندگی تیری کے تو مسلم اپنے سلاف دیا گلا س ہر کے اپنے لوگ جنابے والا رہی رہے گی زمانہ اج تنابے والا کاف نے گند محول کیا اج کا جبان یہ سرخیا کے بٹھا ہوں پوڈرا کے بٹھا ہوتا ہے دا جب مسلمان ہونے گلام ہونے والا دیکھا واگ نہیں ہوتی ہا پی ادھر ادھر کی ہا پی جائے تی قرآن کھول کے بھی پڑھتا پتہ لگ جاندو اپنے سلاف دیا تاریخ دیا کاسطان سجرانے والا کتابیں تو میرے پتہ لگ جاندو اپنے لو مولانے آپ سجنا ادھر جیت مکار رہی نے میرے یہ تو مسرو بیٹھ میرے پھر ہوئی ہے بندہ مر جا میرے سلطان سلاحودی اجوبی قبر نو ٹھنڈے بجے نے پر کوئی جواب دینے والا نہیں درویش اگرے آخرے نے اپنے بڑیا نو کڈو پر جہاں دین والا پیتل مقدس کا آپ سرکار نے بیت المقدس تو پالو پالو جاتے عیسائی کا بڑا بڑا جسوس ہے ہر ماں ہار ہر ماں جناب اپنی شکل سورت بس نکل رہا ہے اندر چھوڑے سونے کا ڈیر عورت نے لے کے روجا ہے اسلام اسلام میں شیر چلے مارے اور جناب مانا رسٹورینٹ جناب ما دیکھ رہے پر جنانوں جناب والا چوठे موٹھے کراتے سلا دیا دیکھ رہے اوناں نے تو میں اوناں دے وارث نہیں ہاں تو میں تے اس اڑی مشکل کو شاہ دی وارث ہاں جڑا خیبر دے قلعے نوں سوٹی گل نہیں فلم نہیں قلعے نوں ہتھ پاندے پٹ کے رکھ لینے ناں اے او سجنا ایڈا رب سے دے مرد جاوے رب العالمین جی پیر پا دے رب نال فشتیا دیا سطح سوچتے سہی تارس کنا دیا ہر منو جان پچھانے مجاہد نے پچھانے ان آخیا چل پچھا تین تو میں ضرور لپا گا گل سن اولا پھولیا سونا ہے سامنے سٹ ہے سارا لایا جا جانے حقما نو انگلا نچا ہے انہوں کا حسن اکاش ان والا دے کنڈن اہ دے گلابی ہو تے جا پر میرو جان دے جواب فلم پر اے اپنی نیا تلوار کٹی تلوار سمجھیے اے آخیا سونے کے پیچھے اس میر گزیر منی گنگا خیر مٹی اینا حسن اپنے نبی روپے آخیا نے ہاتھ مو رچایا جباب دا ہے حسن نگاہ حسن آخ سونے تو کروا لے نہیں انہیں آخیا انابے والا عورتیں تو کروا لے نہیں آئے ہائے سجنا درمیش آپ نے فرمایا میں بیت المقدس نو ختم کرنا ہے اسلام دھنڈا پوری دنیا کے اوتے لہرا چڑنا ہے اگر کے یاد رکھ لو لے, لے کے آیا اگر سارے فوجی تیرے دینے پھر میں گل بیت نہیں پر سے بھی جائے گا میدان تر ہاتھ چڑے گا تو اس میدان نہیں جیتنے نے اپنی جان دا سولہ یار سارا چڑے گا جنا درویش یہ سب حسن فانی نے مک دان نے ختم ہو جان والے روز الفاظ روایت رحی سوچی جس وقت جدو بندہ مر ج تیر میرے نال بننا ہے صرف ایک بار یاد کر لے بننا کیبر جا مر جائے روح جو روح سات دن تو بعد رب نوج کرس جسم چی ہوں اس جسم نو میں چاہیے میرے سی رب سونا حسین جی تھاوے لوگ تن من لو چڈتے سن جانا دیا گلا لوٹ ہو جانے سن جنا دام مٹ, مٹ گئے مٹا جتا. ختم کر کھا گئی پر سجنا پوران کھولے گا کئی جان د اپنا ارادہ چھڑیا چا چاہیے اگر سامو آشرے چل رہے ہو ساڑا ایمان برباد ہو جائے گا ساری جبانی چیٹ What the fuck? چمک حال کی بننا پہنچ گیا نکل رہا ہے کن نکل رہا ہے, ہے منہ بھی نکل رہا ہے, ہے تیرا میرا حسن کی ہے کانے گند بن کے نکل جانا ہے خشکو نال ہے مو صاف نہ کریئے منہ گیا چپو آنا دماری گزرے ہر پاسوں بدبو ہی بدبو چہرے بن گیا ہے میرے حسن فرق آ جائے گا منہ گندہ نفرت کرنے والے نے سونے درمیش میں رب رسم کی منہ لکھا گے داریاں منا بیٹھے ہاں کیوں کو لگیے سونے لگیے نکھر کے نہیں آئے گا ہو سکتا ہے میری گان پسند نہ کرے پر سونے سوچیا نہیں تاری محبوبے فلاں کی سنت جن تاری بنا چلو میرا حسر مر جائے اس منہ نال نبی نبی سنت نو نبی سنت میرے چہرے میرا حسن خراب ہو جائے گا فرید و نبی حسن حسن جی بابے سنت نال پیار کرنے والا ہوگئے پابے بھولے شادم بھولو عاشق بنو ملامت ہوئی لا تخو آ سن سنیا فرحال اینا اورتان کا کی بننا کریم لائیں سجایا لگ رہا سال پتا لگے گا کی بننا ہے ہار کی بنتا ہے سجنا اس جسم داس طاقتیاں ڈولیا کا ہار کی بنتا ہے سجنا ویلا بھی آ جانا ہے منا دن چکے وہ جہاں جی ڈولہ بنا کے تصویر جگہ نے ویلا بھی آ جائی بن دی گل کر رہا روح نے جدو ڈر کے پچھا ٹر گئی ہے پر سات دن تو بعد دل کر پی مول بار دوبارہ میں جسم دا مڑ ہال ویخنا ہے یہ فکرا لکھے دیا کسی شوخ میں محراب مسجد پر ناد گل گئے سجدے میں جب آیا اے مسلمان اپنے دل سے وہ اللہ سے نو دین و دنیا لطے گئی اللہ والوں کی متائیں تی ریا گئی اللہ والوں کی یہ کس کا دل اقبال خبر رونا بھی نہیں آؤں گا ویسے کبرا دا شرکے پر فوٹو جہاز اپنا دلے بندے اثا جہاز نہیں ہاوا میں چوڈن والی نے بار سہیا اپنا کردار پاک کر کے ہاوا میں چوبن والیا نو جدو روح آئی ہے گلا چنگیا نہیں لگن گیا مول بھاری گلا کر رہا ہے سواد دیا گلا نہیں پر سونے آئے خبر دل سواد پتا لگے گا نکل ہے اکا کے بے دار آ گئے کنجلیاں دیا فوٹو جہاں رکھی نا موبائل سینے بجتا ہے روح پوری دوبارہ میں آپ جسم کا ہال ویچنا ہوں جی دوبارہ روح آئیے ہال کی بن گیا اکا بچوں کیڑے پہ نکلنے اخاناس بندے زبان کے کیڑے زبان نو بندے کن کے کیڑے کن نو بندے اج چ ماس کا بڑا برا حشر ہو گیا ہے پر سجنا یہ کم کم سارے کئی جن بھی ہیں ساز پشیری ابو السم خوشی اور شرح بغیرہ حضرت میں کرایہ ہے سونے کا دا لیا سویرے میں مر جانا ہے میں مر جا ادھے دن میرا کفل خرید رہی ادے دن چنا برا دفن اوہی نوجوان ہای ہائے پھر سونے لکھا چل گیا ان اللہ شریف کا چکر کڑے آئے کن لائیے جان مولا نوتی ہے حدرتی براہ فرما جنو میں اس نوجوان نو دفن کیا جنا پڑھا دفن دا پن کھولیا ہے اس نوجوان نے اکاں بھی کھولے بنے میں حیران میں آخیا یار کیا مرن تو بعد بھی زندگی آ میں رب پیار رب پیار کرتا نہیں ادھر مار چاہتی ہے رخ اور یاد نا لب چمتی ہے مر سنو بی بھی گل سنا نا تو سجنا ادھر بولو نا سبحان ہلو گل بالکل آخر تیا ادھر اسی وا بولو نا سبحان ہلو یار ادھر میں امام الدین ادین سیوتی کتاب شرح سرو سدور ہاف سلکھا ہے سو ہو ساڈا جسم نگا ہوگلے ویخن ساڈے آش پنجان کتیاں جدو مردیاں نے ادا حال ادا ہے وہ انسان تھوڑیاں نے جیڑی لوگ دیا نظریا نے میں ہو سکتا ہے کسی طبیعت نوارا لگیا ہودیا نا ہو جنت کی ہوں آخر مسلمان دیا بیدیاں ادیا نہیں کردار کے پڑھ کے ویس ہی لایا بال تے برکیلے کپڑے پائے نے بازار نو ٹری واسطے کان جی جب تک پڑے کافی سی منظر بھی نہ آنا گوارا نہیں کردیا جانا گوارا دے سامنے کرنے اور پالش لگی غسل تو ہونا نہیں اس سال ہے جدو پتر نے دھد پینا تو عجوبی بنے گا نا آئے بھی ہے وہ چو گا میں بڑے بڑے اثر بڑے ہی جگ نہیں, نہیں شای مطلب کون سمجھاوے سو نو کون روے کون پھٹے کے سامنے کون ماتم کرے بھی تنیا کی سوچن والی سوچ سوچ سوچ اپنے تینو اپنے ایمان نے بچا سکر نہ ہوفر پورے جگ ن پٹکاری چی اج اور رونا سنو بے نقاب ہونا در پیڑی موسا کریم پہ اس اس میرے کو ری ہائے بیوی گل سن رہا گال مکانا کرا لوپنا بولو سبان جوام جلانسی رحمانے ایک ساری دا خوران پڑھا دکھ تکلیف آئی, جی آئی, آئی, آئی, آئی پر جسم خیر بڑھی بھی آپا کے رکھا ہے ساتما تارا چا لگنا ہے پسند کرو چور ل ہائے جی جسم گیر ویوارا کفونا یہ بھی گوارا نہیں میں مر گئی میرے جسم تو جسم جسم کفن اتر گیا میم گوارا نہیں ہونا گوارا نہیں ہونا پیسے لے جا تیمت دے رہی ہیں کفن لانی جی پیسے پڑے نی شیطان نے بسا سا پایا بڑا گفنا ہوگا ضرور لانا ہے جنا دے ران ہوئے جنادی پڑا قبریا جبریا ہے کمر بچوں فکارت دا رو نچان چنتی چنتی پیارے جنوب نے سنی کر کے پیچھا تیری چلتی تیرے چلتی ہونے شک نہیں ہے بیوی نے آخر میرا جا رہا پریائی آپ بیوی آخری جلو میری رو نونی مارکا در پیش ہوئی ہے رب نے میرے ہیادے ہے فخر کہ اسلامی ناز کردا سی تے رب دی رشک کردا سی اونہ دنیا توق گئے لا تقوم الساعه الا على حسالۃ من الناس میرے نبی نے فرمایا اجری قیامت آنی ہے نا اے چھان بُرے تے آنی ہے چھان بُرائی چھان بُرا ہون گے انہاں نہیں ہوندی ہائے 70 کھانے سامنے ہون پر رب یاد نہ ہووے کھوتے نال گیا گزرے سکی روتی علی مشکل مانگو را دی آواز آوے پانی پی کے شکر دا کرے اے انسان آئے ہاں آل حسن بنے پھر کافر مسلمان نہیں ہوں ادی رات نوٹ کے جنا رو کے نا اپنے چیری اے حسن کے دے حال نبی میں مناسب انشاءاللہ مزید گا محمد اللہ خالصا اللہ deen-e-islam di qadr o qidmat pe aslaab di qurbaniyan de hawale naal main inshallah rujuk karaan da rabb di barghad di murghwa hai maula hamd di tawfeeq naseeb farmawe ek minute ek minute sono ek minute da ghar sharif sa ho ke basna main sher parh ke sunana hun rabbuna al-buhul bozi hamd سن پیر بہ سرواتے یارا سارا